احاعت کتاب و سنت سے متعلق اس سے پہلے باتیں تھیں اور اسی کا سلسلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حکم ہر ایک شخص پر واجب ہے فرد بشر کا کوئی بھی کس قدر بھی اس کی منزلت اور قدر ہو یا اس کا مرتبہ کتنا ہی اونچا ہو لیکن اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ جب دیا جائے گا یعنی اس کی ہر بات کو من وان اسی طرح ماننے کا عقیدہ رکھ لیا جائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہونا چاہیے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ شرک کا حکم لیتا ہے جس طرح تحلیل احلال اور حرام کرنے میں کسی چیز کے کسی کی بات مانی جائے تو گویا اس نے اللہ کو چھوڑ کر کے اس شخص کو رب بنایا اسی سلسلے کی ایک روایت حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ سے ہے کہتے ہیں عجبت القومن عارف الاسناد حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے ایسے لوگوں سے کہ جو سند کو جانتے ہوئے اور اس کو صحیح دیکھتے ہوئے بھی فلاں کی باتوں کو لیتے ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہر شخص مکلف ہے اگر وہ احادیث میں جو احکام ہے ان, ان احکام کا ہر وہ شخص مکلف ہے جس کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کو چھوڑ کر کے کسی کی رائے کا لینا یہ بہرحال کسی امام کسی عالم نے پسند رہی کیا ہے اور یہ شرعی بات نہیں اس وجہ سے بن بنحبل کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے گویا اس زمانے میں بھی منکرین سنت رہے ہیں منکرین سنت کے بہت سے انکار کے بہت سے طریقے رہے ہیں ایک تو طریقہ یہ رہا کہ انہوں نے سنت کو بالکل حجت نہیں مانی یعنی یہ کہ جو چیز قرآن سے ثابت ہے اسی کو ہم لیں گے اور سنت کو ہم پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم اپنے اوپر واجب یا فرض نہیں سمجھتے یہ طریقہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ خیال نہیں ابھرا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزاتی طور پر نبی اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم اس کا دیا وہی کی جس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک یعنی قریب ہے ایک زمانہ ایسا ہے رج الشبہ عرقت ہی ایک زمانہ قریب ہے کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی لیکن آپ نے جس طرح اور مستقبل کی بہت سے فطروں کی خبر دی اس فطرے کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو خبر دی بلکہ اس سے ڈرایا کہ قریب ہے کہ ایک زمانہ ایسا ہے کہ کوئی آسودہ مالدار آدمی اپنے اپنی چار پائی اپنی کرسی پر بیٹھ کر کے آرام سے یہ کہ ہم جو کتاب اللہ میں پائیں گے اسی کو حلال حرام سمجھیں گے اور اس کے علاوہ کسی چیز سے کو ہم اپنے کسی چیز سے اپنے کو مکلط نہیں کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان لو کہ جس طرح اللہ تعالی نے بعض چیزوں کو حلال اور حرام کیا ہے اور فرض اور واجب کیا ہے اسی طرح ہم نے بھی فرض اور واجب کیا ہے وجہ یہ ہے کہ فرق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے جس چیز کو واضح طور پر حلال و حرام کیا ہے وہ قرآن میں آیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو چیز آئی وہ بھی وہی ہے لیکن وہ قرآن کا درجہ اس کا نہیں ہے اس کو آپ نماز میں حدیث کو پڑھ نہیں سکتے لیکن حکم کا درجہ ایک ہی ہے دونوں سے احکام اخذ کرنے کا درجہ ایک ہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلیٰ خبردار ہو جاؤ ان میں اوتی تو قرآن ہو قرآن بھی دیا گیا ہوں اس کے ساتھ اور بھی اسی طرح کی ایک چیز دیا گیا ہوں اور وہی وہ سنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ اللہ اور رسول کی جو اللہ کی جو پیارے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا اگر پیارے رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پیارے رسول کی اطاعت کرو اور یہ مسلمان کے لیے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں پھر کسی کو یہ اختیار ہو کہ ہم اس کو لیں یا نہ لیں نہیں کوئی اختیار نہیں ہے ماکان علیہ قب اللہ رسولہ چاہے وہ اللہ کا حکم ہو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئندہ آنے والا حکم ہو اس وجہ سے حضرت امام محمد بن حمل کہتے ہیں حجیت الہمن مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ان لوگوں سے کہ حدیث کی اسانید کو صحیح جانتے ہوئے اور وہ دوسروں کے سفیان ضوری کی رائے کو لیتے ہیں وہ اللہ عرائے فول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلیح حضر الدین خال قونان فتن حضرت بن حمل نے اس مناسب سے رایت پڑی فلی حضر الدین امرحی ڈر جائیں وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرتے ہیں امر کا مطلب کوئی بھی معاملہ جو لے کے آئے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا عمل آپ کا حکم امر کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آرڈر صرف نہیں دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ منصح دفی امر نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے جو مخالفت کرتے ہیں وہ ڈر جائیں کہ کہیں ان کو فتنا نہ پہنچ جائے یا بہت بڑا عذاب دردناک عذاب نہ آئے اطدری مل فتنا حضرت امام محمد بن حمل مخاطب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اپنے مخاطب کو کہتے ہیں جانتے ہو ملفتنا فتنہ, فتنہ کیا ہے شرک یہ فتنہ کیا ہے یہ شرک ہے لا اس کی تفصیر بھی فرماتے ہیں کیسے یہ فتنہ شرک ہوگا اگر اللہ کے رسول کی بعض کے بعض احکام کو کوئی شست رد کر دے گا تو یہ فتنا شرک تک کیسے پہنچے گا اس کی تفسیر فرماتے ہیں لاء اللہ اردبا قولی این کافی قلب ہی <فَيَحْلِك> کہتے ہیں کہ آج آپ کے ایک بات کو لوٹ آئے گا دوسرے دن دوسری بات کو لوٹائے گا یہاں تک کہ اس کا دل دین سے ٹیڑھا ہی ہو جائے گا دین سے ٹیڑھا جب ہو جائے گا دین سے دور ہو جائے گا تو وہ کفر اور شرک میں داخل ہو جائے گا فیالک اور وہ ہلاک ہو جائے گا یہ ہے ادر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ڈرامنا حقیقت یہ ہے کہ احادیث کی صحت کے ہوتے ہوئے کسی قسم کا ہیلا بہانا حدیث کو کسی قسم کے ہیلے بہانے کے ذریعے حدیث کو چھوڑنا یہ بہت بڑا جرم امت میں رہا ہے چاہے وہ قیاس کا ہو یا کسی کے کسی وجہ سے کسی کی رو رعایت کر کے ہو بہرحال یہ سب چیزیں اس میں داخل ہوتی ہیں شرط یہ ہے کہ حدیث صحیح ثابت ہو ضعیف حدیث کا مکلف کوئی نہیں ہے آپ کہیں گے کہ حدیث صحیح کیسے ہوتی ہے ضعیف کیسے ہوتی ہے میں نے اسی مجلس میں کئی بار اس کا اشارہ کیا ہے کہ اللہ کا شکر ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ذکر و ان اللہ فون ہم نے شریعت کو ذکر کی تفسیر آپ قرآن سے کر لیں ذکر کی تفسیر آپ شریعت سے کر لیں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو انا نحن نزلنا ذکر اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے وہ ان لہ الحافن اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قرآن کو کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ, دار، ذمہ کی گئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کا ذکر لے تو بیناس ہم نے قرآن آپ کے, کی طرف آپ کے اوپر نازل کیا ہے لے تو تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو واضح کر دیں قرآن کو سنت کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا ہے امام شافیر احمد اللہ علیہ کی قدر و منزلت آپ جانتے ہیں آپ کا علم بہت بھاری آپ بہت ہی قداور شخصیت تھی علمی حیثیت سے آپ نے فرمایا کہ قرآن کو بغیر سنت کے نہیں سمجھا جا سکتا ہے لیکن سنت کو بغیر قرآن کے سمجھ سکتے ہیں دوسرے لفظ میں انہوں نے کہا ہے کہ قرآن سنت کا زیادہ محتاج ہے اور سنت جو ہے قرآن کی تفسیر کا محتاج نہیں کیونکہ جو چیز اہم ہوتی ہے اسی کے تابع دوسری چیز ہوتی ہے قرآن اس میں کوئی شک نہیں اہم ہے اور تفسیر حدیث شریف اسی کے تابع ہے یعنی قرآن کو اگر کوئی شخص سمجھنا چاہے حدیث کے سے الگ ہو کر کے تو وہ شخص قرآن کو سمجھ نہیں سکتا خود حضرت بعض صحابہ نے کسی نے آ کر کے کہا کہ قرآن میں اس طرح کا ہے تو حضرت عبداللہ مسود ہی کی روایت ہے انہوں نے کہا کہ یار رسول نے اس طرح فرمایا ہے تو پھر کچھ اخذ و رد کے بعد انہوں نے کہا کیا تم اگر قرآن ہی کو لے کر کے چلنا چاہو تو نماز کی رکاحت کتنی ہوں گی نماز کے اوقات کون کون سے ہوں گے وہ کہاں سے لی جائے گی یعنی اوقات پانچ ہیں وہ پانچ وقت کہاں سے قرآن کے ذریعے سے یا قرآن سے نکال کر کے کہاں کون سی عدد تم لاؤ گے کس آیت سے تم یہ ثابت کرو گے کہ ظہر اور اثر اور مغرب اور عشاء کی نماز فرض ہے یہ تو حدیثی سے لیا جائے گا اقیم اصلاط واقی مصلاط واقعی مصلاط واط السکات بھی آیا ہے زکوٰۃ کی مقدار نصاب کتنا مال ہونا چاہیے کہ اس سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں یہ سب کہاں سے لیا جائے گا یہ اقیم الصلاح رات آت کی تفسیر کہاں سے لی جائے گی تو بہت ہی گمراہ ہے وہ فرقہ جو کہتا ہے کہ ہم لوگ اہل قرآن ہیں اہل قرآن نہیں ہیں بلکہ وہ اہل کفر ہیں کیونکہ وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں قرآن تو کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں ما جو کچھ بھی دیں اس کو سختی سے پکڑو ماں آتا الرسول رسول و بخذو اور جس سے منع کریں تو اس سے باز آ جاؤ تو قرآن کو کہاں لیتے ہیں قرآن تو کہتا ہے کہ پیارے رسول کی بات لو تو کہنے کا مطلب یہ کہ حدیث اگر صحیح ثابت ہو جا رہی ہے تو اس کو رد کرنے کے لیے ہیلے حوالے کرنا یہ بہرحال شرعی چیز ہرگز نہیں ہے اور کسی کی بات کو لے کر کے قرآن یا حدیث کو چھوڑا جائے حدیث کو چھوڑا جائے تو یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا پیارے رسول کی رسالت کے ساتھ شرک ہوا علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے شرک پر رسالہ کا انام اس کو دیا ہے یعنی یہ گویا جس طرح پیارے رسول کی اطاعت فرض ہوئی آپ نے جس طرح اللہ رب العزت کی عبادت فرض ہے اور اللہ رب العزت کے اوصاب کو کسی دوسرے کے ساتھ ثابت کرنا یہ شرک ہوتا ہے اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاب یعنی آپ ہی کو متماع ماننے کے علاوہ کسی دوسرے کو بھی مطلب مانا جائے تو گویا اس نے رسالت میں شرک کیا شر کی دو قسمیں ہوئی شرک رسالہ اور شرف الوہیا اور ربوبیہ تو یہ چیز بہرحال اس حدیث سے امام محمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کے اس قول سے اور آئے کریمہ فلی حضر اللہ خالف پونا ان حمریہ انتصیب احمتہ سے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پارے رسول کا امر بہرحال ہر ایک کے امر پر بھاری ہے اسی وجہ سے ہم نے کہا ذکر کیا اس سے پہلے کہ ہر امام نے یہ تاکید کی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتے ہوئے ہماری حدیث ہماری بات نہ لیں حقیقت یہ ہے کہ صرف عقیدے اور نماز اور روزے اور چند ارکان ہی کا مسئلہ نہیں ہے پوری زندگی کو اسی کتابیں اسی رکھنا ہے ہمیں دیکھنا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشر بنا کے بھیجا فرشتہ بنا کے نہیں بھیجا کیونکہ کہ بشر کے سامنے انسانوں کے سامنے انہیں جیسا ایک انسان آنا چاہیے تاکہ انہی کے تقاضے پر اس کی زندگی گزرے فرشتہ ہو تو نہ کھائے گا نہ پیے گا اور نہ اس کو اس کے اندر گنا کا کوئی مادہ بھی نہ ہوگا تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ تو فرشتے ہیں یہ ہم جیسے نہیں ہیں یہ تو ہر وقت اطاعت کریں گے ہم ان, کی جی, جی, ان, ان کے جیسی اطاعت تو نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے اندر ہماری خمیر میں اللہ تعالی نے شہوت بھی رکھی ان کے یہاں شہوت بھی نہیں ہے اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ رب العزت نے جس قوم میں بھی کوئی نبی بھیجا تو بشر میں سے بھیجا اور وہ بھی مردوں میں سے بھیجا تاکہ لوگ انہی کو انہی پر قیاس کر کے اپنے کو کی بشریت کا تقاضا ان کے اندر بھی ہے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے آپ کے ماں تھی آپ کے والد تھے رحمت اللہ علجمی آپ کے دادا تھے اس کے بعد پھر آپ بڑے ہوئے کھاتے پیتے رہے آپ نے بکریاں چرائی پھر اس کے بعد آپ نے انسانی تقاضے کے مطابق اپنی روزی کمانے کے لیے مختلف کام بھی کیے مزدوری بھی کی یہاں تک کی روایت میں آتا ہے کہودی کی یہاں آپ نے ایک بار مزدوری کی پھر اس کے بعد آپ تجارت کرتے رہے بشری تقاضے کے مطابق آپ نے شادی بھی کی آپ کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کی سب سے پہلی بیوی تھی اس کے بعد آپ کو تکلیفیں بھی پہنچی بیمار بھی ہوئے دشمنوں سے, دشمنوں کے ساتھ آپ کا سامنا بھی ہوا اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلبہ دیا کبھی آپ کو اس راستے میں جہاد کے راستے میں آپ کو تکلیفیں بھی پہنچی یہ سب تقاضا ہے بشریت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام آدمی کی طرح جبکہ آپ کا کوئی حامی نہیں تھا آپ نے اللہ کی دعوت کی تبلیغ کی اس کے بعد پھر آپ کو اللہ تعالی نے حکومت دی آپ نے اس حکومت کی سیاست کیسے اختیار کی اور یہ جو کہتے ہیں کہ نہیں دین الگ چیز ہے اور سیاست الگ چیز ہے یہ یقینا جیسا کہ کسی نے کہا جدا ہودی سیاست سے تو جاتی ہے چنگیزی یہ ہے غیر مسلموں کا عقیدہ یا غیر مسلموں کا طریقہ دین اور سیاست ایک ہے سیاست کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی معاملات دوسروں سے تعلقات کے معاملات اندرونی معاملات رہن سہن کے گھر ہی بنانے کا مسئلہ ہے گھر آپ بنا رہے ہیں تو کس طرح کا گھر ہونا چاہیے شرعی طور پر دوسرے کے گھر کے سامنے آپ کا گھر ہے تو آپ کا گھر ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرے کے گھر میں بے پردگی نہ ہو یا آپ اس کو سطح آپ کو وہ ستا کر کے آپ کو پرد کرے کوئی ایسی تھی یعنی ہر چھوٹی بڑی چیز کا ایک الحمدللہ قانون اور قاعدہ شریعت میں موجود ہے تو عقیدے یا معاملات یا عبادات عقیدے کے علاوہ دوسرے عبادات کے تمام معاملات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ہی جیسے ایک بشر تھے فل ان نما ہے نا میں تو یہ نہیں کہہ سکتے آپ کی وہ تو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے نہیں ہی انہیں چیزوں کے مکلف تھے جن چیزوں کا مکلف آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو کیا کوئی شخص یہ نہ کہے کہ آپ کر سکتے تھے ہم نہیں کر سکتے ہیں نہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیارے رسول کو ہر آئینے میں ہر شکل و صورت میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بھی بنایا ایک حاکم کو کیسا رہنا چاہیے محکوم کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داعت ہے دائی کو کیسا ہونا چاہیے اور جن کو جن کو دعوت دے رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کیسا تعلق ہونا چاہیے آپ شوہر تھے بیوی کے ساتھ آپ نے کیسا گزارا بیویاں تھیں آپ کی بیویاں آپ کی بیویاں مسلمانوں کی امت کی بیویوں کے لیے اسوا بن سکتی ہیں یہ ہر چیز کو چھوٹی بڑی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے رکھ دیا سامنے واضح کر دیا یہودی حضرت سلمان فارسی سے کہتا ہے کہ تمہارے نبی تو تمہیں ہر چھوٹی بڑی چیز سکھاتے ہیں انہوں نے کہا ہاں ہمیں سکھاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حد تلخرا یعنی کیسے آدمی پیخانہ کرے کیا آداب ہیں اس کے چھوٹی بڑی چیز ہماری اس شریعت میں اللہ کے فضل سے موجود ہے نہ پورب دیکھنا ہے نہ پشچم دیکھنا ہے یہ سب کچھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا میں ہمیں ہر وہ چیز مل سکتی ہے جس سے ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے تو حدیث میں احادیث میں قرآن اور حدیث ملا کر کے دین ان سے مکمل ہوا اسی کو اللہ تعالی نے کہا علی و کو اسی کو پیارے رسول نے فرمایا لقت ترخت کو المحجت البئی لئی لوہا ہم نے ایک سیدھا راستہ تمہارے سامنے چھوڑ دیا اور ایسا ہے کہ رات اور دن اس میں دونوں برابر ہے آنکھ بند کر کے تم اس میں چل سکتے ہو لئی لوہا کا اس شریعت کی رات جو ہے وہ دن کی طرح یعنی واضح ہے چاہے رات میں چلو یا دن میں چلو آدمی پھٹک نہیں سکتا ہے تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کتاب اللہ اور سنت رسول کے ذریعے لیکن اگر ہم دار رسول کی سنت سے الگ ہو کر کے جیسا کہ پاکستان اور ہندوستان میں ایک فرقہ پایا جاتا ہے اور زور شور سے ان کی باقاعدہ حمایت بھی کی جاتی ہے کسی انداز سے بھی ہو اور ان کے پرچے بھی نکلتے ہیں ان کی تفسیریں بھی ہیں سب کچھ ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سب کچھ انہوں نے انتظام کر رکھا ہے بہرحال جو اپنے کو عالیہ قرآن کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو ان کو بھی کفر کا درجہ دیا جائے گا کیونکہ وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں دارے رسول کی اطاعت کو اپنے اوپر واجب نہ کر کے قرآن کا انکار کر رہے ہیں لے دے کر کے قادیانیوں کو تو آپ لوگوں نے کفر کا فتو دیا لیکن یہ لوگ بھی حقیقت یہ ہے کہ کفر کے کافر ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض نہ کر کے آپ کی حدیث کو نہ مان کر کے یقیناً اور کے اندر داخل ہوئے تو ہمارے عما رحمۃ اللہ علیہ نے فتنوں کے شروع ہونے سے پہلے ہی احادیث کی فرق اور احادیث کی جانچ پڑتال کا طریقہ انہوں نے اختیار کیا اور محمد بن سیرین ایک راوی ہیں تابعی وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب کسی کو سنتے تھے کالا رسول اللہ کہہ رہا ہے تو ہماری آنکھیں ان کی طرح متوجہ ہو جاتی تھی ہمارے کان کھڑے ہو جاتے تھے سننے کے لیے لیکن جب کتنا پڑ گیا تو ہم نے اس ناد کو پوچھنا شروع کیا کہ تمہاری سند کیا کس سے بیان کر رہے ہو کوئی کہتا کہ پیارے رسول نے ایسا فرمایا تم اس کو سچ مانتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے لم یقون ہو الاسناد پہلے پوچھتے نہیں تھے کہ کس نے تم سے بیان کیا کس سے تم نے سنا لیکن جب فتنہ آ گیا کون سا فتنہ تھا اتنا بہت کچھ ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہوں کے خلاف ایک بلوائی جو آئے اس میں بہت سے عقیدے نکلے بہت سے خیالات ابھرے لوگ اپنی رائے وا... اونچی کرنے کے لیے احادیث کے گڑھنے کا طریقہ اختیار کیا ہر ایک جانتا ہے کہ ہم سب دس بیٹے ہیں ایک باپ کے کسی باپ سے متعلق کسی بات کا فیصلہ کرنا ہو تو کوئی شخص یہ کہے کہ والد صاحب نے ایسے کہا تھا تو سب کا سر جھک جائے گا لیکن جب یہ ہو جائے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے والد صاحب کی طرف غیر با... صحیح بات کو یعنی غلط بات کو منسوب کر رہا ہے تو پھر شک پڑ جائے گا لیکن جب تک وہ صحیح کہہ رہا ہے تو لوگ اس کی بات بہرحال مانیں گے اسی طرح ہر ایک اپنی بات کو منوانے کے لیے اپنی رائے کو اونچی کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گھڑ کر کے حدیث دار رسول کی طرف منسوخ کر کے بیان کرنے لگے تو اب لوگوں نے پوچھا کہ تم نے کس سے سنا اور تم نے کس سے سنا آگے جتنا ہی معاملہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ احادیث کی تدوین ہوئی اس میں آپ دیکھتے ہیں بخاری مسلم اور اداؤد تبدیل اسائی سب کا طریقہ یہ رہا ہے انہوں نے سب سے پہلے دنیا میں اسناد کا ایجاد کیا اسناد مانے کہ فلاں نے فلاں سے سنا ابھی ایک بات اگر کوئی شخص کہے مکے میں بیٹھ کر کے ہم جانتے ہیں چار دن سے یہ مکے ہی میں ایک ہفتے سے مکے میں کہیں جدے میں یہ بات ہوئی ہے ہم ان کو صحیح مانتے ہیں لیکن یہ چیز ایک, ایک مسئلہ یہ پڑتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی نے ایسے, ایسے اڑتی ہوئی اڑاتی دی ہو بات تو پوچھا جائے کہ بھائی کس سے آپ نے سنا آپ تو مکے میں تھے جدے کی خبر کیسے دے رہے ہیں ہم سے فلاں نے بیان کیا پھر دیکھیں کہ فلاں آدمی کیسا تھا کہ ایسا نہیں تو گپ مارتا رہتا ہے ہر وقت اڑاتا رہتا ہے اس طرح کے دار... غلط باتیں اور لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے الٹی سیدھی باتیں تو اسی طرح سے صحابہ نبی طابعین طب تابعین یہاں تک کی احادیث کی تدوین ہوئی آپ دیکھیں گے بخاری میں حدثنا دسنا حد دسنا, حد دسنا, حد دسنا. عنابی حرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم اور جتنی روایتیں جتنی کتابیں حدیث کی ہیں یہ طریقہ اس میں اختیار کیا گیا اب اس میں طریق کمزور ذہن کے لوگ بھی رہے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے تھے جو شروع میں اللہ کے فضل سے ان کا حافظہ مضبوط سب کچھ ان کی دیانت پر بھی کوئی حملہ نہیں کیا جا سکتا ان کا ایمان دین سب کچھ صحیح مانتے ہیں لوگ لیکن آگے چل کر کے کوئی مصیبت ان پر پڑ گئی یہاں تک کہ ان کا حافظہ کمزور ہو گیا تو علماء نے اس کی تفصیل اس انداز سے کی ہے کہ فلاں سال میں ان کو فالش کی بیماری ہو گئی فلاں سال میں ان کا لڑکا مر گیا لڑکا مرنے کے بعد ان کا دماغ چل گیا یا دماغ کمزور ہو گیا تو جو جس شخص نے سن پچاس کے پہلے ان سے حدیث لی اس کی حدیث صحیح مانی جائے گی اور جس نے ان کے بعد پڑھا ہے ان کے اوپر اور لی ان سے تو ان کی حدیث کو وہی مانا گیا دیکھیں کتنی دقت کے ساتھ اسی طرح اگر کوئی شخص جھوٹ بات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر رہا ہے تو دیکھتے ہیں کوئی بات منصوب کر رہا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ آخر اس کا عام لوگوں کے ساتھ کیا تعلق رہا ہے دین اس کا کہیں ایسا نہیں شراب خور رہا ہے چوری اور ڈکیتی کرتا رہا ہے تو اس کو فسق کا درجہ دیا گیا فاسق ہے لیکن اس کی بات کی بھی تحقیق کا حکم دیا گیا ہے انجا کو مختار یعنی کوئی ضروری نہیں کہ وہ ہر بات جھوٹ ہی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علماء نے جیسا کہ بعض غیر مسلموں نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ یہ علم اسناد ایک ایسا علم ہے جو صرف مسلمانوں نے استعمال کیا اور اس کی ایجاد کی اور جس قدر بھی فخر کریں اس علم پر ان کو فخر کا حق ہے کہ کیونکہ کی ان کے پہلے کسی قوم میں یہ چیز نہیں رہی ہے تحقیق کسی چیز کے یا کسی واقعے کی تحقیق کے لیے اسناد کا استعمال یہ صرف مسلمانوں نے کیا ہے اور پھر وہ لکھتا ہے اسابہ ایک کتاب ہے صاحبہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق یہ کتاب سب سے پہلے ہندوستان میں کلکتہ میں اٹھارہ سو بیاسی میں چھپی عربی کی کتاب ہے اور اس وقت انگریزوں کا زمانہ تھا ادار تعلیم کے ادارے سے متعلق کوئی انگریز تھا سپرنگر اس کا نام تھا اس نے باقاعدہ اس کا مقدمہ لکھا دیباچہ لکھا اس میں اس نے یہ بات لکھی ہے کہ دیکھو یہ چیز ایسی ہے کہ صرف مسلمانوں کا حصہ ہے اور جس نے بھی لیا مسلمانوں سے لیا یہاں تک کہ غیر مسلموں تو نے تو نہیں لیا لیکن ادب اور شیر وغیرہ کی روایت میں بھی اس کو داخل کیا گیا کہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے اس اسناد کے ذریعے سے اور انہوں نے جو لوگوں کے حالات لکھے ہوئے ہیں اس علم اسناد کے ذریعے سے ہمیں کم از کم چار, چار ہزار آدمیوں کی پوری تفصیل اور ان کی زندگی کے تمام حالات ہمارے سامنے اس کتاب میں یعنی اسابہ مل جاتے ہیں اس کے علاوہ کم از کم دس ہزار آدمیوں کے دوسرے جو متاثرین راوی ہیں ان کے حالات ہمیں کتابوں میں مندرج مل سکتے ہیں کہ کب پیدا ہوئے کہاں کہاں انہوں نے علم حاصل کیا اور کس طرح ان کے معاملات تھے وہ سیکا تھے یا ضعیف تھے یہ ایک خاص اصطلاحات بھی علماء نے استعمال کی سیکا کا مطلب ہے کہ بھروسے کے لائق ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ وہ حافظہ ان کا کمزور تھا لیکن ان کی روایت رد نہیں کی جائے گی بغل میں رکھ کر کے دوسری روایت دوسرا, دوسری دوسرا راستہ ڈھونڈیے دوسری اسنا ڈھونڈھیے اگر ان کے موافقت میں ملتی ہے تو کہا جائے گا کہ یہ غلطی کرنے کے باوجود بھی ہر شخص غلطی نہیں کرتا ہے جیسے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدیس دقل تقلق جھوٹا آدمی کبھی سچ بھی بولتا ہے تو اس کو مطلق طور پر رد نہیں کیا جائے گا لیکن انہوں نے طریقہ اختیار کیا کہ نہیں ان کے ساتھ ایک آدمی مل گئے اسی طرح کے ضعیف حفظ دو مل گئے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بات انہوں نے اس میں غلطی نہیں ہوئی اس میں ان کا حافظہ کمزور تو ہے لیکن حافظے کا یا کمزور حافظے کا اثر نہیں ہوا بڑی دقت کے ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے اسی میں پی ایچ ڈی کی اسی کا ہمارا تخصص ہے تو یہ اسی چیز کی طرف اشارہ کر کے امام احمد بنبل کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسنادی طور پر حدیث صحیح ملتی ہے لوگوں کو اس کے باوجود ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سفیان سوری کا یہ قول ہے اور امام بو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قولیہ ہے ابراہیم کا یہ قول ہے یہ باقاعدہ امام احمد بن حمبل وغیرہ نے اس کی تعین کی اسی طرح جو لوگ قرآن حدیث کو چھوڑ کر کے اور حدیث ہوتے ہوئے اس میں ہزار قسم کے اسباب نکال کر کے حدیث کو چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں عام قائدے کے تحت یہ حدیث صحیح نہیں ہے عقل کے خلاف پڑتی ہے بہت ہی سخت انداز میں امام احمد بن حمبل نے اپنی کتاب عل المارک کر میں ان سے مخاطب ہو کر کے کہ کہا کہ تم لوگ دین کو, دین کو تم لوگ ختم کرنا چاہتے ہو کوئی بھی شخص اس طرح کا جو رہا ہے ہمیشہ اس پر علماء کرام نے ایم اظام نے اٹیک کیا اور لوگوں کو تمبی کی یہاں تک کہ کہتے تھے کہ اس کے پاس مت جاؤ حارث محاسبی ایک عالم گزرے ہیں جو حدیث کو جانتے ہوئے بھی انہوں نے تصوف کا خاص انداز اختیار کیا ذکر کا اس کی بنا پر امام احمد بن حنبل نے ان سے بولنا چھوڑ دیا بغداد ہی میں رہتے تھے بولنا چھوڑ دیا اور لوگوں سے کہتے تھے کہ اس کے پاس نہ جاؤ کیونکہ وہ اللہ کے دین میں نئی چیزیں نکال کر کے رواج دے رہا ہے اس طرح کی یعنی حالانکہ اگر دیکھا جائے تو وہ ان کا تصوف یا ان کی جو بات چند چیزیں تھیں وہ بہت ہی ہلکی اور معمولی سمجھی جائیں گی بعد کی نسبت سے کہ لوگوں نے دین کے اندر جو رکھنے اور جو غلط انداز کی چیزیں ڈالی ہیں اس حساب سے یا اس اعتبار سے ان کی بات زیادہ بڑی نہیں سمجھی جائے گی لیکن علماء نے صد باب کے لیے کسی نے بھی غلط سر اٹھایا تو اس کی تحدید کی اس کی تعین کی کہ بھائی یہ شخص غلط کر رہا ہے اس کے ساتھ نہ بیٹھو نہ اٹھو یہ چیزیں پرانے زمانے میں رہی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ استاد کا اثر پڑتا ہے شاگرد کا بھی اثر پڑتا ہے لوگ صحاب روات بڑے بڑے ائمہ جو رہے ہیں وہ ہر ایک کے سامنے حدیث نہیں بیان کرتے تھے جب تک اس کے عقیدے اور اس کے عمل کے بارے معلومات نہ ہو جائیں جیسے آج کل آپ کسی کے پاس جائیں کوئی خط لے کر کے شفارسی باقاعدہ سفارسی خط لے کر کے اگر ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے تھے بغداد سے یمن جاتے تھے یمن سے بغداد آتے تھے امام محمد بن حمبل کے پاس ایک آدمی آئے تو انہوں نے کسی کا خط دکھایا کہا کہ یہ آپ کے پاس جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے بارے میں ہمیں اطمینان ہے انشاءاللہ کل سے حاضر ہو دیکھیے یہ چیزیں رہی ہیں اس وجہ سے کہ لوگوں میں مختلف قسم کے خیالات ابھرے اور ان خیالات کو اگر ان پر ان کی نشاندہی نہ کی جائے تو یقیناً وہ زیادہ ہی پرورش پائیں گے اور ایک طرف اصلاح کے بجائے دوسری طرف افساد ہوگا اس وجہ سے یہ پوری دنیا کا بلکہ عقلی یہ قاعدہ ہے کہ جہاں بیماری اگر ہے تو پہلے بیماری کے اسباب کو دور کیا جائے پھر اس کے بعد علاج کیا جائے یہ ہر ایک کا کہنا تخلی اس کے بعد تحلی اور اگر آپ ادھر کتنا ہی استعمال کریں لیکن اگر آدمی کا جسم یا آدمی کے جسم میں بو آ رہی ہے کپڑے میں بو آ رہی ہے نہایا دھویا نہیں ہے تو اطروہ مغلوب ہو جائے گا کتنا بھی ہو بہرحال تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ طریقہ اور یہ کہنا کہ نہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں یا لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے یہ چیز لوگوں میں تخلیق کی بات ہے یہ چیز صحیح نہیں ہے لیکن بہرحال حالات کا خیال تو رکھنا ہی ہے شرط یہ ہے کہ سنت کو ہمیشہ کے لیے دفن نہ کر دیا جائے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو آپ اس کا بیان لوگوں کے سامنے مت کیجیے یا چھوٹے کام جو ہیں لوگ کرتے ہیں بعض بعض موقع پر جیسے اب براتی ہے اور کچھ ہے ان کو کرنے دیجیے آخر دین ہی کا معاملہ ہے روزے ہی روزے ہی رکھتے ہیں نماز ہی پڑھتے ہیں زیادہ زیادہ عبادت ہی کرتے ہیں نہیں اس سے بدات کا بہت بڑا طریقہ راستہ کھلتا ہے آج ایک راستہ کھلا دوسرے دن دوسرا راستہ کھلے گا جمعہ کے دن کی فضیلت ہے وہی اہتمام جمعہ کے دن کی نہیں آتی ہوتی ہے جس قدر اہتمام کیا جاتا ہے شب قدر یا نہارے شببراہ کی یا پندرہ شاہبان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خاص اہتمام کے ساتھ جو غسل کا انداز غسل کرنے کا جو طریقہ بتایا آپ نے غسل کر کے پھر پہلے ٹائم میں مسجد جائے پھر اس کا کیا ثواب ہے اور اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ آدمی کوئی بھی دعا کرے گا جس میں سلا رحمی قطع رحمی کا کوئی شائبہ نہ ہو یا کسی پر ظلم کی دعا نہ ہو تو دعا قبول ہوگی یہ سب مبارک اوقات روزانہ آپ کے سامنے ہمارے سامنے آتے ہیں ہر ہفتے لیکن ہم کتنا اس کا اہتمام کرتے ہیں پیارے رسول کی سنت چھوڑ کر کے جو چیز جس کی کوئی حیثیت